نور اللہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مکرم میری امت میں سے جس نے سچے دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اس کے دس دراجات بلند فرمائے گا اور اس کے دس گنا مٹا دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ذاتِ والا پہ بار بار درود بار بار اور بے شمار درود روئے انور پہ نور بار سلام زلف اطہر پر مشک بار درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم پچھلے سلسلے میں کینے کی تعریف اور کینے کے نقصانات کیے گئے تھے آج انشاءاللہ عزوجل کینے کا علاج عرض کیا جائے گا اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ کینہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کی ناظیرات مدنی چینل کے ناظران مدنی چینل کی نازیرات مدنی چینل کے ناظرین جامعت المدینہ کے طالبات معلمات اور ناظمات جو ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ کینہ جو ہے یہ ہلاک کر دینے والا ہے اور یاد رکھیے ایک یہ باتنی مرض دل کی چھپی دشمنی کسی کو بوجھ جاننا بلا وجہ شرعی یہ کینہ ہے اور یاد رکھیے کہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اس کے بارے میں جاننا فرض ہے تو اپنے دل میں کسی کو بوجھ جاننا اس سے دشمنی رکھنا نفرت کرنا اس کیفیت کا ہمیشہ رہنا اللہ کی پناہ مگر یاد رکھیے ظالم سے کینہ رکھنا جائز ہے بد مذہب سے کینہ رکھنا واجب کافر سے کینا رکھنا واجب وہ بلا اجازت شرعی کینا رکھنا مسلمان کے لیے دل کے اندر دشمنی رکھنا اس کو بودھ جاننا یہ ٹھیک نہیں اگر ایسا رہا اور اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو اللہ کی پنا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے عرض کے مہٹ کی سادت پانے کے لیے نکلے تھے ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جب ہم ذات و ایک مقام پر پہنچے تو وہ شخص انتقال کر گیا ہم نے غسل و کفن کا انتظام کیا اس کے لیے قبر کھو دی اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی اللہ کی پنا اس نے بتایا کہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری خبر کھو دی تو دیکھتے دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی چنانچہ ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا اب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس مرنے والے کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھا کرتا تھا جاؤ اس سے وہی دفن کر دو اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ تعالی ہمارے باطن کو ہمارے دل کو بغض و کینے سے پاک کر دے طرح طرح کی غلازتوں سے ہمارا دل پاک ہو جائے حسد سے ہمارا دل پاک ہو جائے تکبر سے ہمارا دل پاک ہو جائے ریا کاری سے ہمارا دل پاک ہو جائے بدگمانی سے ہمارا دل پاک ہو جائے سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یارب نور احمد سے صلی اللہ تعالی علم نور احمد سے قبر روشن ہو وہ قبر سے بچا یا رب آمین تو بغزو کینا بلا وجے شرعی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ میں سینے کی سلامتی نصیب فرمائے اور بگزو کینے سے نجات عطا فرمائے بغض و کی کے نقصانات کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی کینے جیسے بغض جیسے مرض سے شفا حاصل ہوگی اور واقعی غور کرنا چاہیے پہلی فرصت میں کہیں گھر کے کسی فرد سے میرے دل کے اندر کینا تو نہیں کسی عزیز کے بارے میں میرے دل کے اندر دشمنی تو نہیں چھپی ہوئی محلے میں سے اور طالبات غور کریں کہ کسی نازم باجی یا معلم سے یا کسی طالبہ کی وجہ سے کسی طالبہ سے میرے دل کے اندر کوئی بکسو نہیں کینا تو نہیں یا نند سے یا بھاوس سے یا ساس کے ساتھ یا سانس غور کرے کہ بہو کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی بغضوں کینا تو نہیں تو اگر یہ کیفیت محسوس ہوتی تو اب کیا کیا جائے اب یہ کیا جائے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے پاک کر دے اور ہو سکے تو قرآن دعا یاد کر لیں جو کہ پارہ 28 سور حشر کی آیت نمبر دس میں ہے اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں دعا کیا ہے ولا تج الفی قلو بینا ربنا ربنا این اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ رکھ اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے یہ دعا کرتے رہیں عربی میں دعا یاد کریں قرآن دعا یاد یاد ہو جائے سرحان اللہ ورنہ اردو میں کر لیں اپنی مادری زبان میں کر لیں دل ہی میں کر لیں کرتے رہیں تو کینے سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہیں یہ کینے کا ایک علاج یہ ہے اچھا کینہ کیوں پیدا ہوتا ہے کینا غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جی ہاں تو اس کے اسباب جان لیں جب اسباب سے بچیں گے اب کسی کو نزلہ ہو گیا تو بخار نزلہ زکام بخار ہوگا تو ٹھنڈ لگی ہے تو ٹھنڈ سے بچے تو نزلہ زکام ٹھیک ہو تو بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح کینا کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی ہے کیوں پیدا ہوئی اس کے اسباب کو دیکھیں اس کو دور کریں تو انشاءاللہ عزوجل وجل یہ باطنی مرض یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب نزلہ زکام ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں جسمانی مرض بھی ہو جسمانی مرض کوئی آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں مگر باطن کو مرض لگ گیا دل میں کینا آ گیا اس کی فکر بھی نہیں ہوتی حالانکہ یہ تباہ کن مرض جہنم کی طرح پہنچا سکتا ہے اور دنیاوی طور پر اگر کوئی مریض ہے بیمار ہے چاہے اس کو کینسر ہو گیا ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے اگر صبر کرے گا ثواب ملے گا رب کی رضا حاصل ہوگی مگر کینے پر صبر کا فائدہ استقفر اللہ اس کو تو دور کرنا تو غصے کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لیں اگر کسی طالبہ نے تنگ کیا غصہ آ گیا تو صبر کر کے پی لیں نازیم باجی پر غصہ آ گیا استقفر اللہ خادمہ پر غصہ آ گیا یا اپنی معلمہ پر غصہ آ گیا یا معلمہ کو کسی طالبہ پر غصہ آ گیا یا گھر کے کسی فرد کہ کسی فیل کی وجہ سے غصہ آ گیا اور دل کے اندر اس کا کینہ جم گیا تو دعا کر کے اس کو نکالیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور غصہ پینے کی فضیلت پر غور کریں جو غصہ پیے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و اس سے راضی ہوگا اچھا کینا کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ بدگمانی بھی اور یاد رکھیے بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدگمانی کی وجہ سے دوستوں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں سہیلیوں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں ناراضیاں لڑائیاں جھگڑے کاروبار میں اور دوستوں میں خاندانوں میں قبیلوں میں بدگمانی کی بنا پر اب گھر کے اندر ساس نندے جٹھانیاں دیورانیاں آپس میں چپکے چپ کے چپ چپ چپ چپ بات کر رہی ہیں تو اب بلا وجہ کے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اور دل میں کینا پیدا ہو رہا خام تو, تو بدگمانی ہوئی گناہ پھر کینا پیدا ہو گیا یہ گنا اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے گنا جنم لے سکتے ہیں آئیے غیبت چگلی بدگمانی کی آفت سے ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں مجھے بتو چ بدگمانی کی آفات سے تو اگر کوئی چپ کے چپکے باتیں کر رہا ہے تو کیا ہارت کیوں بدگمانی کریں کہ میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے ہاں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ کوئی ان سے بدگمانی کریں کینے کا ایک سبب شراب نوشی اور جوا بھی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور اس کا بیان قرآن پاک میں سورہ معدا کی آیت نمبر 90 اور اکیانوے میں ہوتا ہے جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی اس وجہ سے بھی آپس میں بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے سخاوت کی عادت کو اپنانا چاہیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے اکالی صلاح و اسلام کو فرماتے سنا دنیا کسی پر کشادہ نہیں کی جاتی مگر اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت بغض و عداوت میں مبتلا فرما دیتا ہے اللہ کی پناہ تو مال و دولت کی فراوانی بغض و عداوت میں پڑ جانے کا سبب بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے یہ نعمتوں کی زیادتی کئی ہمیں آپس میں لڑوا نہ دے بڑھا نہ دے دشمنی پیدا نہ کر دے دل میں کینا پیدا نہ کر دے بہت بڑے بڑے خزانے فاروق اعظم رضی اللہ تعلن کی خدمت میں لائے گئے تو آپ رونے لگے یا کیا میرمین آپ کو کس چیز نے رلایا آج تو شکر کا دن ہے خوشی کا دن ہے فرمایا جس قوم کے پاس مال کی کثرت ہو جائے اللہ تعالی ان کو بغض و عداوت میں مبتلا فرما دیتا ہے تو مال کی محبت دل سے نکالیں اب مال کی وجہ سے ہم میں لڑیں دشمنیاں کریں مسلمانوں سے یہ اچھی بات تھوڑی کینا دل سے دور کرنا ہے دل سے مسلمان کی دشمنی دور کرنی ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام کیا جائے مصافحہ کیا جائے ہاتھ شیکینڈ ہاتھ ملایا جائے اس سے بھی کینا ختم ہو جاتا ہے آپس میں توحفہ دیں ایک دوسرے کو اس سے محبت بڑھے گی دشمنی ختم ہو جائے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا مصافحہ کیا کرو یعنی ہاتھ ملایا کرو کینا دور ہوگا توحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا تو کینا یعنی دل کی دشمنی کو دور کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہاتھ ملایا جائے سلام کیا جائے توفہ دیا جائے مگر یاد رکھیے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے کہہ رہے یہ تو کزن ہے یہ تو, تو خالہ زاد ہے پھپیزاد ہے تو مامزاد ہے تو چچا زاد ہے تو یہ غیر عورت ہے اسی طرح اسلامی بہنوں کو اپنے کزنس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے دیور جیٹھ کا بھی آپس میں پردہ ہے اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ انکل انکل کہہ کر اب ہاتھ سر پر وہ پھروا والے اس کی اجازت نہیں جو اسلامی احکامات ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تو ہاتھ ملانے سے دشمنی چلی جاتی ہے اور اگر ہو بھی گئی ہو تو اس کی برکت سے ٹھہرتی نہیں ہے اسی طرح ایک دوسرے کو توحفہ دیں گے تو دشمنیاں ختم ہوں گی توفہ کیا دینا چاہیے جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو تو مدنی تحائف دینے چاہیے بہت قیمتی تحائف کے بجائے اگر رسالے دیں مدین آماد کا رسالہ تحفے میں دے دیں دیکھو کتنی پیاری کتابیں بات نہیں بیماریوں کی معلومات یہ کوئی خاص موقع ہے یہ توفہ دے دیں اور کوئی تسبیح کا توحفہ دے دیں اس طرح تحفہ دینے سے محبت بھی بڑھے گی نیکی کی دعوت بھی چلی جائے گی ان شاء اللہ یہی رسالہ کتنا پیارا بگزو کینا جس سے میں بہت سارے مدنی پھول اسی سے بیان کر رہا ہوں یہ رسالہ توحفے میں دے دیں ایک فرض علم سیکھنا بھی نصیب ہوگا اللہ کی رحمت سے جب ہاتھ ملائیں تو دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے جب ہاتھ ملائیں دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے ہاتھ کے اندر کوئی رومال وغیرہ ائل نہیں ہونا چاہی جو اپنے سینے سے کینا دور کرنا چاہتا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سوچنا چھوڑ دے اب ہر وقت اپنی مفلسی تنگ دستی مصیبت پر غور کرتا رہے گا تو اس کا غم بڑھے گا ٹینشن بڑھے گی کسی نے اس کے اوپر ظلم کر دیا اب اس پر غور کرتا رہے اس پر سوچتا رہے کہ مجھے باجی نے کیوں مارا مجھے معلمہ باجی نے فلاں دن کیوں مارا تھا مجھے ناظمہ باجی نے کیوں ڈانٹا تھا اور باجی کہیں کہ مجھے فلاں معلمہ نے یوں کیوں کہا تھا اور ساس بہو کے بارے میں کہے بہو ساس کے بارے میں کہاں ذمہ دار اسلائی بہن نے مجھے فلاں یوں نصیحت کیوں کی اب اگر اس نے ڈانٹ بھی دیا نہیں ڈانٹنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے ہر وقت اس بات پر غور کرتے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو دل کے اندر غصہ اور اس نتیجے کے اندر کینا پیدا ہوگا اور دشمنی پیدا ہو جائے گی اسی طرح اپنی موت کو یاد کرتے رہیں گے تو دل سے حسد اور کینہ دور ہوتا رہے گا اللہ ہمیں نصیب کر دے کینے کی زد کیا ہے کینے کی زد ہے محبت دشمنی کی زد کیا ہے محبت تو کینہ دور ہوگا محبت سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے محبت رکھیں دینی دوستیاں کریں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے تو انشاءاللہ اللہ کینے کو دل میں آنے کی جگہ نہیں ملے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں دشمنی نہ ہو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گنا بخش دیے جائیں گے میرے جس کا ہیں احباب انہیں کر دیں شاہ بیتاب ملے عشق کا خزانہ ملے عشق کا خزانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے تو دل, دل سے کینہ دور کرنا ہے کینے کا علاج بتایا جا رہا ہے اس کے لیے دعا کریں اس کے لیے غصہ پینے کی عادت بنائیں اس کے لیے بدگمانی سے بچیں اور نعمتوں کی کثرت اللہ کا شکر ادا کریں کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ دل میں بغض و کینہ پیدا نہیں ہوگا دنیا مال دولت کی وجہ سے بھی وہ بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے سلام و مسافہ کرتے رہیں گے اس سے بھی دل کی دشمنی جاتی رہے گی کینا جاتا رہے گا بے سوچنا چھوڑ دیں اس سے بھی کینا دور ہو جائے گا اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کریں انشاءاللہ اللہ دل سے کینا دور ہو جائے گا جامع المدینہ للبنات کی طالبات جہاں اپنے درجے میں بیٹھتی ہیں تو آپس میں دینی محبتیں ہونی چاہیں یعنی کہ ایک, اس ایک کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے نہیں جو بھی اسلامی بہن بیٹھے جو بھی طالبہ ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ ایک دینی تعلق ہے ایک دینی ربط ہے اس کے تعلق سے ہونا چاہیے پھر اجتماع میں آنے والی اسلام بہنیں انفرادی کوشش کریں تو یوں ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے دل کے اندر کینا نہیں ہونا چاہیے جب محبت کریں گے تو کینہ کیوں آئے گا اب دنیاوی چیزوں کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی اب دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد کرنا کوئی عقل بندی کی بات ہے کتنی سبق آموز روایت لکھی ہے شعب الایمان میں حضرت سینا عبداللہ ابنی عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بد صورت نیلی آنکھوں والی بوڑھی عورت لائی جائے گی یہ کون ہوگی یہ دنیا ہوگی اس کے دانت بڑے ڈراؤنے ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے اور وہ تمام انسانوں کے سامنے آئے گی ان انسانوں سے پوچھا جائے گا جانتے ہو کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہا جائے گا وہ دنیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے جس کو پانے کے لیے رشتے داریاں توڑ دیتے تھے جس کی خاطر تم غرور کرتے تھے حسد کرتے تھے اسی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے اس دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ چلائے گی یا اللہ میرے چاہنے والے میرے پیچھے آنے والے کہاں گئے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اس کے پیچھے بھاگنے والوں اور چاہنے والوں کو بھی اس کے پاس جہنم میں پہنچا دو اگر کسی کو کوئی اللہ تعالی نے عزت دی ہے کوئی شہرت دی ہے کوئی مال دیا ہے کوئی نعمت دی ہے کوئی صلاحیت دی ہے تو اس سے کیوں حسد کریں کیوں اس سے وہ بغ رکھیں کیا حاجت کیا ضرورت اسی دنیا کے لیے اسی دنیا کے لیے جس کو قیامت کے روز کس بری شکل میں لایا جائے گا اللہ کی پنا اللہ کی پنا اچھا والدین کو چاہیے ماں کو باپ کو کہ اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں ورنہ ان کے اندر بھی بغض پیدا ہو سکتا ہے آپس میں کہ اگر ماں نے باپ نے بچے کے ساتھ زیادہ محبت کی تو بچی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے بچی سے زیادہ محبت کریں تو بچے کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے بڑا ایک عبرتناک واقعہ اس بغض و کینار سالے میں لکھا گیا ہے کہ ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا اور سب گھر والوں کی آنکھوں کا تارا ماں باپ جان چھڑکتے ہیں کچھ عرصے بعد اللہ تعالی نے بیٹی سے نوازا تو بیٹی گھر والوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی اب بیٹے پر توجہ کم ہو گئی اب بیٹا اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اب میرے ناز رکھنے نہیں اٹھائے جاتے سب چھوٹی بہن سے لاڈ پیار کرتے ہیں. یہ احساس بڑھتے بڑھتے بوگزو کینے میں تبدیل ہو گیا حسد میں تبدیل ہو گیا اب وہ وقتن فوقتن چھوٹی بہن کو مارنے لگا پیٹنے لگا نت طریقوں سے اسے تنگ کرنے لگا کئی سال اس طرح گزر گئے اور پھر ایک دل خراش واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہوا یوں کہ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو سیر کے بہانے سائیکل پر بٹھایا اور نہر پر لے آیا اور وہاں جا کر اپنی بہن کو سگی بہن کو نہر میں تھکا دے دیا اور وہ بہن چلا رہی بھیا بچاؤ بھیا بچاؤ وہ مگر یہ سنگ دل یہ پتھر دل بھائی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تاکہ وہ ڈوب جائے اور جب یقین ہو گیا کہ ڈوب گئی تو گھر واپس آ گیا اب دل دل خوش ہے کہ صرف صرف مجھے پیار ملے گا ماں باپ کا گھر والوں کو بچی دکھائی نہ دی تو تلاش کرنے لگے اعلانات کروائے گئے شہر میں خوب تلاشا پولیس کو اطلاع دی جب تفتیش ہوئی تو بچے نے تیسرے دن راز اگل دیا کہ میں نے ہی بہن کو نہر میں ڈبویا اللہ کی پناہ اب ماں باپ سکتے میں آ گئے ٹوٹ گئی کہ بیٹی تو گئی اب بیٹا بھی سلاخوں کے پیچھے جائے گا اللہ کی پنا تو کسی سے بغض و کینا نہیں رکھنا چاہیے اور اولاد میں برابری کرنی چاہیے دینے میں بھی شفقت کرنے میں بھی بوسا لینے میں بھی ان کو نوازنے میں بھی اچھا اگر کوئی ہم سے بغض و کینا رکھے اول تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کہ دل میں میرے لیے کینا ہے میرے لیے دشمنی ہے تو یہ ظاہر کنفرم کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر اس طرح سوچیں گے تو بدگمانی کی طرف جانے کا وہ معاملہ ہوگا اگر کنفرم ہو بھی جائے پھر بھی معافی سے کام لینا چاہیے اچھے اخلاق سے کام لینا چاہیے اور جو زیادتی کرے تو پھر اس کے ساتھ ہم معافی کا معاملہ کریں اور جس کے ساتھ کینہ برتا جائے اسے چاہیے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے کیسی دشمنی رکھی گئی کفار نے آپ کو کتنا ستایا مگر ہمارے آقا علیہ سلاد اسلام نے فتح مکے کے موقع پر سب کو معاف فرما دیا کیا فرمایا اللہ تفریب عرئی کمل یوم فب ان تمط آج تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو آزاد کر دیا معاف فرما دیا تو اگر کسی کے بارے میں پتا یہ دشمنی کرتا ہے مجھے تنگ کرتا ہے اسے معاف کر دینا چاہیے اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ یہ دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی حضرت سمامہ بن اسفال یمامی ردی اللہ تعلن ہو یہ جب ایمان لائے تو ان کے تاثرات کیا تھے سنیے کہا خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ ناپسند نہ تھا آج وہی چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا اللہ کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے سو بار تیرا دیکھ کے اف اور تر ہر باغی اور سرکش کا سراخر کو جھکا ہے تو کتنے واقعات ہیں جب اچھے سلوک کیے گئے تو بغض و نفرت و محبت میں تبدیل ہو گئی اتفا بلتی ہی احسن برائی کو بھلائی سے ٹال ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے اور یاد رکھیے ایسے افعال سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے کسی کے دل میں ہمارے لیے دشمنی پیدا ہو وہ کون سے افعال ہیں وہ کون سے کام ہے جس سے کسی کے دل میں ہمارے لیے دشمنی پیدا ہو سکتی ہے کسی کے دل میں ہمارے لیے کینا پیدا ہو سکتا ہے بات کاٹنے سے بچیں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹیں بات کاٹنے سے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے نفرت پیدا ہو سکتی ہے اگر کسی کی تعزیت کرنی ہے کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے کوئی تکلیف پہنچی اس پر مسکرانا ہنسنا یاد رکھیے یہ بھی دل کے اندر دشمنی پیدا کر سکتا ہے کسی کی غلطی نکالنی تو بہت ہی احتیاط کی حاجت ہے ورنہ دل کے اندر کینا پیدا ہو سکتا ہے اسی طرح موقع کی مناسبت سے احترام کیا جائے مطلب کوئی ایسا موقع ہے موقع کی مناسبت سے احتیاط کی جائے کہ سب لوگ مثلاً کسی کے آنے پر کھڑے ہوئے آپ نہیں کھڑے ہوئے تو وہ دل میں آپ کے لیے کچھ محسوس کرے گا نا اس کے دل میں کینا آ سکتا ہے اسی طرح و کینہ اگر کسی سے مشورہ لیں گے نا اس کے دل سے کینا دور ہو جائے گا مشورہ نہ لینا سب سے مشورہ کیا اس سے گھر کے اندر کا معاملہ دیکھ لیں یا درجے کے اندر کا معاملہ دیکھ لیں کہیں کا معاملہ ہو اپنے ذمہ داران کا معاملہ ہو اس کے اندر جب ایسا معاملہ ہو تو مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس سے دل میں کینا ہوگا تو چلا جائے گا اور اگر سب سے مشورہ کیا اس سے نہ کیا تو اس سے دل میں کینا آ سکتا ہے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو انداز بڑا ہی سمجھداری والا ہونا چاہیے حسین ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے عام فہم ہونا چاہیے اور الگ میں اصلاح کرنی چاہیے ورنہ اس وجہ سے بھی دل میں پینا پیدا ہو سکتا ہے کسی کے حوصلہ شکنی کرنے سے بچیں حوصلہ افزائی تو ہمیں کرنی نہیں آتی تو حوصلہ شکنی سے تو بچیں ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو ذلت بھی تو اس کو نہ دیں نہ ابھی تصحیق بھی نہ کریں اس کی اس کی حتق بھی نہ کریں تو حوصلہ شکنی کرنے سے بھی دل کے اندر بغز و کینا پیدا ہو سکتا ہے کسی کو جھاڑتے ہیں, اس سے بھی دل کے اندر کینہ پیدا ہو سکتا ہے اور روحانی علاج بھی سن لیجیے اگر دل کے اندر کسی کا کینہ محسوس ہوتا ہے کسی کی دشمنی محسوس ہوتی ہے وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کو نقصان زبان سے ہاتھ سے نقصان پہنچانے کو دل کرتا ہے ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے پھر کیا کریں جب بھی ایسی کیفیت محسوس ہو بائیں کندھے پر مرتبہ کا. اور اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی طرح روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اللہ تعالی کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوگا شیطان کے شر سے پناہ مل جائے گی فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں انشاءاللہ شیطان لشکر کے ساتھ بھی آئے تو گناہ نہیں کرا سکے گا سورت الناس کل ارود پوری صورت یہ پڑھ لیں اس سے بھی شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں مفتی احمد یارخان آئیں رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے اگر کوئی صبح و شام اکیس اکیس بار بل علی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا اور بھی اس کے اندر روحانی علاج لکھے ہوئے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے تو انشاء اللہ اس سے بھی روحانی علاج بھی کریں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو جو جنت میں جائے گا انشاءاللہ شاء وجل اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالی کینہ کھینچ لے گا تو ابھی سے اپنے دل سے کینے کو دور کرنا چاہیے تو یاد رکھیے کہ کینہ جو ہے یہ ایک بات نہیں مرض ہے اور تباہ کن ہے اس کے بارے میں جاننا فرض ہے انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اس سے دشمنی و بگز رکھے نفرت کرے یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے یہ ہے بغض مسلمان سے بلا وجے شرعی کینا رکھنا حرام اور کسی ظالم سے کینا رکھنا جائز ہے بد مذہب سے کینا رکھنا واجب کافر سے کینا رکھنا واجب ہے اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں سے اپنی رضا کے لیے پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ہمارے جامع المدینہ کی طالبات کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے ظاہر و باطن کی خوبیاں عطا فرمائے مدنی انعامات کی عاملہ بن جائیں مرشد پاک کی مکی مدنی اجمیری بغدادی بیٹی بن جائیں کاش آمین بجاہ النبی جلمی صلی اللہ تعالی علی